بسم اللہ الحمد للہ مکمل ہو گئے ہمارے ساڑھ تقریباً قریب قریب ساڑھے سترہ پارے ہو گئے اٹھارواں پارے آدھا ہو گئے النور آج ہم شروع کریں گے ایسے. صورت النور کو صورت النور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نور کیسا ہے اور جب وہ کسی کے دل میں آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کی کیفیت کیسی ہے وہ اس کی روشنی کیسی, اس روشنی کیسی ہے اس روشنی کے اثرات کیسے ہیں اللہ نور اس و منگواتی وہ, وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں تو اس لیے اس کا نام صورت النور ہے یہ ایک مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے مختلف موقعوں پر کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا صورت النور میں معاشرتی احکامات ہیں دین اسلام ایک جامع دین ہے آج لوگوں نے نماز اور روزے کا نام دین رکھ دیا ہے جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے یا کبھی کبھار شبرات وغیرہ بھی, بھی رکھ لیتا ہے وہ محرم وغیرہ کا بھی رکھ لیتا ہے ویسے رکھ لیتا ہے روزہ تو وہ سمجھتے بڑا دیندار آدمی جو تصبیحات پڑھ رہا ہو اس کو پر سمجھتے ہیں بہت دیندار آدمی حالانکہ دین کے پانچ بڑے شعبے جس میں عقائد جس کو ایمانیات کہتے ہیں اللہ کو ماننا اللہ کے رسول کو ماننا فرشتوں کو ماننا کتابوں کو ماننا یعنی دل میں یقین رکھنا کہ اللہ موجود ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کرنا کیا ہے وہ تو دوسری بات ہے اس کو ایمانیات کہتے ہیں کہ دل میں کیا کیا رکھنا ہے اور دوسرا ہے عبادات جس میں نماز روزہ حج زکا جہاد یہ ساری عبادات ہو ہیں. اور جس میں مالی عبادت بھی ہے بدنی عبادتیں بھی ہے تصبیح پڑھنا بھی عبادت ہے حج کرنا بھی عبادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری عبادتیں ہیں سا. معاملات خرید و فروخت کرنا دین کے مطابق یہ بھی دین کا حصہ ہے یعنی آپ نے کسی کو سامان بیچا تو اس میں ذہر تھی یہ اصول آپ نے کسی سے معاہدہ کیا یا کسی کو زبان دی کہ اتنے عرصے میں یہ کام کر دوں گا کسی سے ایگریمنٹ کیا مختلف قسم کے سیل ایگریمنٹ ہو رہا ہے پرچیز ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور اجارے کا ایگریمنٹ کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے پارٹنری کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے جتنے اگریمنٹس ہیں یہ سارے معاملات ہیں اور اس کے بعد ہوتی ہے معاشرت اچھا اگر... معاملات کے اندر تو آ... قانون آ جاتا ہے بیچ یعنی آپ کو اگر آپ اس کے خلاف معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے آپ نے پیسے دے دی اور سامنے والے نے چیز وہ آپ کو نہیں دی تو پھٹا ہو جائے ایسے ہی ہوا پھٹا ہو جائے <coughs> اور بات کورٹ تک جائے گی پھر پھر معاملات بو جائیں گے قرضہ دیا اور نہیں ملا آپ کو بعد بات کورٹ میں جائے گی فیصلہ ہوگا یہ معاملات معاشرت یہ کہ آپ نے رہنا سہنا کیسے آپ کا ہولیا کیسا ہوگا آپ کا پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا اب معاملات معاشرت کے اندر اگر آپ کچھ اونچ نیچ بھی کرتے تو اس میں کوٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی تھوڑی بہت انٹرفیئر تو کر سکتے بہت زیادہ آپ نے خراب کر دیا تو انٹرفیئر ہو جائے گا ورنہ اس میں عام طور پہ یہ معاملات عدالت تک نہیں جاتی تو اس کو معاشرت ہیں کہ رہنا سہنا کیسے کہ ایک مسلمان گھر میں کیسا رہے گا باہر کیسا رہے گا پڑوسی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہوگا گھر میں داخل کیسے ہوگا اس کی شکل و شباعت کیسی ہوگی اس کی خوشی اور غمی کے طریقے کار کیا ہوں گے وہ شادی کیسے کرے گا وہ مرنے کے بعد کی جو رسومات وہ کیسے کرے گا یہ ہے معاشرت اور اس کے بعد ہے اخلاق چاروں پانچواں اخلاق اچھا اخلاق عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کو بڑے خندہ پیشانی سے ملا ہے تو بڑے اخلاق والا ہے حالانکہ یہ اخلاق نہیں یہ معاشرت ہے اخلاق یہ ملا تو خندہ پیشانی سے ہے. اس کے دل میں کیا ہے واقعتا اس کو اپنا عظیم مسلمان بھائی سمجھتا ہے اور اللہ کے لیے ملا ہے یا کوئی دنیاوی غرض ہے اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں گے وہ مجھ سے جنت میں سب سے زیادہ قریب ہوگا آج سوا سات بجے کا ٹائم ہے ہمارے لیے اتوار ہے نا آج تو جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ ایئر ہوسٹ کے کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں بس ہوسٹ کے کیسے اخلاق ہوتے ہیں کال سینٹر پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گالیاں دے دیں کبھی ریٹرن میں گالیاں نہیں ملیں گی کیسے اخلاق ہوتا ہے لیکن جب یہی لڑکی جب گھر جاتی ہے تو پھر اس کے شوہر سے پوچھیں یہ کیسی ہے ٹھیک اور اس کے بچوں سے پوچھیں یہ اما کی صورت میں کیسی ہے آج ایک مصیبت ہم پہ یہ نازل ہوئی ہے کسی سے یہ پوچھا جائے کسی کا تعارف کیا کروایا جاتا ہے فلاں صاحب ہیں یہ بڑے انجینئر ہیں بڑے بزنس مین ہیں بڑے پیسے والے آدمی ہیں اور بڑی بڑا ان کے کی... یہی تعارف ہے نا کسی سے خود پوچھا جائے کہ تم کون ہو بولا میں ڈاکٹر ہوں میں بزنس مین ہوں میں یوں ہوں میں فلاں ہوں یہ تعارف کرایا جاتا ہے تعارف یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بڑے اچھے ابا بھی ہیں ایک بڑے اچھے بیٹا بھی ہے یہ ایک بہت اچھا بھائی بھی ہے یہ بھی تو بتانے کی چیز ہے بات کیا ہے کہ وہ ساری مادیت ہر چیز کے گرد گھوم گئی نا کیریئر کے پیچھے بچے قربان کیریئر کے پیچھے بیوی قربان کیریئر کے پیچھے ہر چیز قربان ماں باپ قربان کہ بس کیریئر بن جائے میرے پاس کچھ کچھ معاشرے میں میری عزت ہو کچھ پیسہ ہو کچھ ٹیکہ ہو کچھ روب ہو بس یہ چیزیں ساری یہ پانچ دین کے بڑے حصے اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ہماری فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں مسائل لکھے ہوتے ہیں ہمارا اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی حقانیت حق کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے اسلام نے معاملات کو معاشرت کو جن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ پوچھیں عیسائیوں سے جا کے کیا گھر میں جانے کا طریقہ ہے عیسائی میں عیسائی? عیسائیت میں کسی ہندو سے پوچھیں کہ گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے کوئی رہنمائی تمہارے جو بڑے گزرے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جیز کرائز یا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعلیمات ہیں ہندو سے پوچھے تمہارے وہ مجھے آ, وہ گوتم بدھا کی یا کسی کی تعلیمات ہیں تمہارے پاس <coughs> یہ نے تو یہی اعتراض کیا تھا نا ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں باتھ روم میں جانا کیسے یعنی بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں تو اس نے تو اعتراض کر کے کہا تھا کہ اتنے بڑے نبی اتنی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں عام طور پہ ہے نا والدین ڈسکس نہیں کرتے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں اور کہ یار ہمارا روب ہے ہم بچوں سے کیسے بات کریں گے ساری باتیں کیسے کی جائیں اسی طریقے سے بڑے لوگ ڈسکس نہیں کر پاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری باتیں ڈسکس کرتے تھے اور ایسی باتیں بھی ڈسکس کرتے تھے بعض اوقات کیا حاج میں یہاں کرتے ہوئے ڈھروں گا آپ سے کہ آپ یہ نہ کہیں مول صاحب بہت ہی کھلے ہو گئے خواتین آ کے بعض ایسے عجیب مسئلے پوچھ لیا کرتی تھی ایک خاتون آ کے ایک خاتون کی شادی ہوئی کسی کے صحابی سے ہی شادی ہے اور غالباً صحابیت بن قیس رضی اللہ عنہ کے شاید نام مجھے یاد آ رہا ہے تو ان کی پہلے کہیں سے طلاق ہوئی تھی نہیں بنی تھی ان سے دوسری جگہ شادی کر لیے انہوں نے طلاق بغیرہ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ, وہ پھر ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں تو دوسری جگہ شادی ہو گئی اب وہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس رسول اللہ وہ اچھا وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو اپنے کپڑے کو جھالر پکڑ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے باقاعدہ ہمارے ساتھ نے جھالر پکڑ کے دکھائی کہ اس اس اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسے معاملہ ہے تو آپ نے پوچھا کہ تو پہلے والے شور کے پاس جانا چاہتی بولے جی اللہ میں تو جانا چاہتی تو آپ نے کہا کہ خود اسی لتا عسیلتو کی تو جب تک اس کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ نہ مطلب کہ تو اس سے نہ وہ لے وہ تج لے یعنی دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز نہ ہو جاؤ یعنی دخول بھی شرط ہے اس میں کہ جب تک یہ معاملہ نہ ہو جائے تو پچھلے شوہر کے بعد نگاہ کرا دیا حلالے میں حلالے کے نگاہ ہونے کے بعد وہ بھی ضروری ہے اگلے معاملات ہونا بھی ضروری ہے اس سے پہلے نہیں جا سکتی پیچھے پیچھے والے شور کے پاس اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے تو اتنا معاملہ یعنی صحابہ کرام اتنے آزاد تھے آپ سے بات کرنے میں یعنی ایک تو صحابیت کو تو جھجک ہونی چاہیے آپ سے پوچھنے میں عورت مرد سے کیسے پوچھے گی وہ بھی اس طرح کا مسئلہ صحابیات باقاعدہ اپنی مہواری کے کپڑے لے کر آیا کرتی تھی اور آ کے بتایا کرتی تھی کہ جو ہے نا یہ یعنی باقاعدہ یہ مسائل پوچھا کرتی تھی آ تو دین کے یہ پانچ اہم حصے ہیں میں تمیدی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آگے جو صورت میں مضامین آ رہے ہیں وہ ان کو ہم سمجھیں کہ کیا ہے تو فقہ کی کتابوں میں جیسے ہدایہ ہماری فقہ انفی کی بہت عظیم کتاب ہے چار جلدیں ہیں کی ایک جلد عبادات کے اوپر ہے اور وہ ایک جلد بھی مختصر ہے معاملات کے اوپر دو جلدیں جس کے متعلق کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کاروبار کرنے کے متعلق بھی کبھی اللہ نے بتایا ہو اللہ نے بتایا ہوگا کہ کاروبار کیسے کرنا ہے بےوشیرہ کیسے کرنی ہے معاملات کیسے کرنے ہے خیال نہیں آتا ان سب چیزوں کا کہ اس کے متعلق بھی کوئی حکم ہوگا اللہ کا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے اچھے نمازی اور دیندار لوگ جماعتوں میں لگنے والے مختلف تحریکوں میں جڑے ہوئے لوگ اور کاروبار ٹھیک نہیں ہوگا بڑے مسائل ہیں اس وقت کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے مختلف قسم کے ٹوپی ڈراموں کے اوپر پورا کاروبار کھڑا کیے ہوئے جن کو اللہ تعالی باقاعدہ یہ چھوٹے کاروباروں میں تو مسئلہ نہیں ہیں. ریٹیل کا کام میں چھوٹا موٹا سامان خریدا بیچا ہے اس میں تو اتنا مسائل نہیں ہوتے لیکن جو کمپنیاں چل رہی ہیں ان میں لوگ رکھنے ہوتے ہیں ان سے مختلف معائدات کرنے ہوتے ہیں دیگر لوگوں سے اس میں بڑے مسائل جن کو اللہ خدا خوفی دے رہا ہے باقاعدہ مفتیان کرام کو نوکریوں اپنے ساتھ ملا کے رکھ رہے ہیں اور ان کے ساری معاہدات کا ریویو کراتے ہیں کہ بھائی دیکھو کون سی چیز خلاف شریعت ہے ہمیں بتاؤ پھر اس میں پھر اس کا صحیح طریقہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے اس مسئلے کو تو وہ اپنے سارے ڈاکومنٹس پڑھواتے ہیں کہ اس میں بتاؤ ان, ان, ان, ان ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے کوئی چیز ہم نے خلاف شریعت تو شامل نہیں کر دی تو اتنا زیادہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ نے کس سے کسی چی, کوئی چیز خریدی تو خیار شرط کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا خیار عیب کہاں ملے گا کہ چیز میں عیب نکل آیا تو آپ کب واپس لے سکتے ہو کب واپس نہیں لے سکتے واپس دے سکتے ہو کب واپس نہیں دے سکتے کسی نے کوئی شرط لگائی تھی تو وہ شرط کب تک اپلائبل ہے اور بہت ساری یعنی بہت ڈٹیل ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کو یہاں تک کہ یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کے گھر کے قریب سے نہر کو کی زمین کے پاس سے نہر گزر رہی ہے تو نہر کے پانی پہ پہلا حق کس کا ہے دوسرا حق کس کا ہے تیسرا حق کس کا ہے نہر خدوانی پڑ جائے تو اس کے پیسے کون دے گا ہمارے یہاں تو گورنمنٹ دے گی نا سب چیزوں کے پیسے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیسے کس سے لینے کتنے پیسے لینے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کتابوں میں آپ یہاں سے ٹاور جاتے ہیں سڑک بنوانی ہے سڑک کے پیسے کون دے گا یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس ہوئیں گی معاشرت کے اوپر پوری ایک جلد دے کہ بیوی بی کی حقوق کیا ہے بچوں کی حقوق کیا ہے کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے کھانا کیسے کھانا ہے پہننا کیسے لباس کے احکام کیا ہے لباس کے حقامات پوری کتابیں لکھی ہوئی اولا نے بال کے احکامات کے اوپر پوری پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں پوری کئی کئی صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ بال کیسے رکھنے بال رکھنا کیا ہے دنیا کے کسی دین میں دکھا دو اس وقت اتنی ڈیٹیل میں چیزیں اور شرعی رہنمائی ہے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتیں اپنی طرف سے نے کچھ نہیں لکھا یعنی سفات بھرتی احادیث لکھی گئی شرعی اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی اتنے بڑے دین میں سے اٹھا کے صرف نماز روزہ وہ تو پانچ فیصد بھی نہیں مرے گا دین کا پانچ وہ عبادات کے اندر بھی کتنی ساری عبادات ہیں اس میں سے بھی صرف نماز روزہ پکڑ لیا بس نماز روزہ کے نام <تصفح> اعوذ باللہ من بسم اللہ سورت آیات بینات یہ ایک عظیم صورت ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ ایک عظیم صورت اس کا اس کا ابتدا بھی عجیب طریقے سے اللہ یہ ایک عظیم صورت ہے کوئی معمولی بات ہے نہیں عظیم صورت ہے عظیم صورت کس کو کہا جس میں معاشرتی حکم سارے معاشرتی حکم کوئی نماز کی بات زکاط کی کوئی بات نہیں سو. صرف معاشرت اس کو کہا کہ عظیم صورت ہے کیوں دیکھو معاشرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ رام کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے بڑی تعداد میں اس میں ان کی معاشرت اور معاملات کا بڑا دخل تھا بہت دخل تھا پرسو کی بات ہے میں کو کسی کام سے جیس کی فرنچائز جانا پڑا تو وہ ایک فرنچائز پہ کام نہیں ہوا تو دوسری پہ جانا پڑا بزنس سینٹر جانا پڑا تو یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے یہ لوگ کسی مشن کے تحت آتے ہیں بلا وجہ نہیں آتے اور آپ دیکھ لیں تمام موبائل کمپنی ہے کوئی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے جیز پتہ نہیں میرے کو ڈینمارک کی وہ کون سی سوئٹزرلینڈ بارش عربیوں کی تھی لیکن وہ خرید لی نا جیز نے خرید لی بارد میں زیادہ تر شیئرس تھے عرب امارات وغیرہ کے <coughs> لیکن وہ خرید لی اسے. اس نے اور زونگ چائنا کی ہے یو فون میں شاید ہاں پی ٹی سی ایل کی شیئرز ہیں لیکن اس کے بڑے شیئرز وہ بھی وہ باہر چلے گئے تو یہ لوگ باقاعدہ کسی اچھا پھر جو مارکیٹنگ کے جو ہیڈز ہوتے ہیں جو جن کا کام اشتہارات بنانا ہوتا ہے وہ اتنے فضول لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس کسی طریقے سے کوئی <coughs> بچپن کی بات ہے مٹھائی <coughs> کی دکان پہ ہم جاتے تھے وہاں کوکو بولا کہ فریج رکھا باتا. انہوں نے اس زمانے میں وہ لا لگائی تصویر وہ تصویر میں جو ہے وہ ایک لڑکی لگی ہوئی بڑی سی ہم نے کہا یار یہ تصویر تو ہٹا دو وہ نئی پروڈکٹ آئی ہے جو لڑکی کے ہاتھ میں ہے نا وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہونی چاہیے بھائی چوٹے تھے تو فرینچائز کے باہر کد آدم پہلی تو باہر ہی آپ کو لمبی جیسے کوئی بیوٹی پارلر موبائل کی فرنچائز تم نے آدم اس کی تصویر پھر اندر جس دیوار پہ جاؤ اس دیوار پہ تصویر چار کاؤنٹر چاروں لڑکیاں بٹھائیں گی بزنس سینٹر میں بارہ کاؤنٹر بارہ کی بارہ لڑکیاں بٹھائیں گی اور لڑکیاں بھی پھر وہ اپنے حساب سے دیکھ کے بٹاتے یہ نہیں کہ نقاب لگا کے کوئی لڑکی بیٹھ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ کسی مہم کے تحت پھر آپ دیکھ لیں ان کے جو پیکج پلین ہوتے ہیں ایک پیکج بھی بزنس مین کے لیے بناتے سب چھڑے جھانڈوں کے لیے اور بازی کے لیے اور فضول کاموں کے لیے بناتے ہیں دیکھیں رات میں کے ٹائم کم سستے ہو جاتے ہیں لمبی کال کیوں سستی ہوتی ہے لمبی کریں یا متعدد کریں ہم کمپنی کا خرچہ برابر ہوتا ہے اس میں کیونکہ اصل لوڈ چیک کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کا لوڈ کتنا پڑ رہا ہے کمبے کے اوپر آپ نے کال ملا لی کمبے پہ تو لوڈ آ گیا ایک کال کا لیکن لمبی کال سستی ہے اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک گھنٹے کی کال کرنی ہے تو کیا کرے گا آدمی فضول بات کرے گا کام کی بات تھوڑی بزنس مین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے وہ اتنی لمبی کال کرے گا وہ تو اپنی دو منٹ کی کال کرے گا آپ اس... پوسٹ پیڈ کے جو پیکیجز ہوتے ہیں انتہائی مہنگے ہوتے ہیں ان... ان سے تو کماتے ہی ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں فضول لوگوں کو, فضول لوگوں کو. تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں کس طریقے سے معاشرے کو بھی... اور پھر صرف یہاں پہ بس نہیں ہے ان کے اشتہارات آپ دیکھ لیں جو ٹی وی پہ کمرشل چلتے ہیں پھر اس کے علاوہ پورے پورے ڈرامے پوری پوری فلمیں باقاعدہ یہ جو اسپونسرڈ ہوتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کھلاڑیوں کو یہ لوگ پال رہے ہوتے یہ یہ کروا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ پورا کلچر یہ لوگ لے کر آتے ہیں اور آپ دیکھ لیں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا ہمارے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھا کے پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تجارت کے ذریعے قابض ہو ہمارے اور چین کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں یہاں پہ لشکر کشی نہیں ہوئی صحابہ تجارت کے لیے آئے تھے آنے. ان کی تجارت دیکھ کے لوگ مسلمانوں پہ برما میں تجارت کے لیے آئے تھے مسلمان لاکھوں مسلمان بستے وہاں پہ یہ جتنا علاقہ ہے چین سے ملحقہ یہ برما کا اور پھر یہ تھا لینڈ کا سری لنکا کے کچھ علاقے یہ یہاں کئی لشکر کشی نہیں ہوئی سب جگہ صحابہ کے تجارت کے لیے آئے تھے پورے پورے مسلمان ہوئے یعنی ایک واقعہ تو تاریخ میں عجیب لکھا ہوا ہے صابۂ کرام کہیں تجارت کے لیے گئے تو وہاں ان کو پتہ چلا قریب ایک جزیرہ ہے وہاں پہ قید پڑ گیا اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ غلط کا ہی سامان تھا جو بیچنا تھا اور اچھا اوکور بات, بات بتاؤں حضرت تفیل دوسی رضی اللہ عنہ کی قبر یعنی ہم تو کہتے نا کہ وہ آہ یہ آہ امریکہ دریافت کیا کس نے کیا نام ہے بار کو بولو, بولو؟, بولو؟ نہیں کولمبس نے کولمبس نے ہاں. کولمبس نے امریکہ دریفت کے ہے حالکہ لاتینی امریکہ میں حضرت تفیل دوسری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور وہاں پہ ان کی وہاں پہ تھے مسلمان ان زمانے پہ بھی. یہ آپ اندازہ لگائی ہے مکہ سے امریکہ کا سفر کتنا ہے مکی صحابی ہے تو یہ تاجر تھے نا ان کے عادت ہی سفر کرنے کی سفر کرتے رہتے تھے تو وہاں تھی جزیرے میں پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ تو قید پڑا ہوا ہے تو وہ جو قافلہ جاتا تھا قافلے کے امیر نے بلایا کہ بھئی یہ ہے اور میرا تو یہاں ان لوگوں سے کمانے کا جی نہیں چاہ رہا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا ان کو صدقہ ہی کر دوں سارے مال کو حالانکہ وہ کافروں کا ملک ہے اچھا یہ قید پڑا ہوا ہو یا اب غلہ نہ مل رہا ہو تو یہ تو کمانے کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ آدمی مہنگے داموں بیچ سکتا ہے یہاں پہ تو باقی نے حضرت آپ نہیں بیچ رہے تو ہم کیا کریں گے ہم سب بھی صدقہ کرتے ہیں اب انہوں نے تدبیر یہ بنائی کہ بادشاہ کے پاس چلے گئے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے پاس گا کہ حضرت ہم آئے تھے تجارت کے لیے یہاں پہ مال بیچنے کے لیے لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہاں آپ لوگوں کے پاس وہ ایک تو مغل کی بہت کمی ہے تو ہم آپ کو یہ صدقہ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اس پہ تقسیم کر دیجیے تو بادشاہ کے دربار پہ تو لوگ موجود ہوتے ہیں وقت یہ کیسے فرشتے آ گئے تو بادشاہ نے کہا تعارف کہ کس دین سے ماننے والے ہو کیا تعلیمات ہے تمہاری کہا کہ بھائی ہمیں بھی اسی دین پہ بنا دو جس نے اخلاق سکھایا پورا علاقہ مسلمان ہو کتنے علاقے اس سے مسلمان کتنے لوگ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے بھائی تلوار سے صرف مسلمانوں کا دب دبہ قائم ہوا ہے کیا کسی فضول آدمی کو غلط حرکت کرنے کی اجازت نہ ملے باقی لوگ جو مسلمان ہوئے وہ تو معاشرے دیکھ کے ہوئے عجیب عجیب واقع ہے تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اب ولہ عالم یہ دمش کا بازار تھا ایک صحابی کی دکان تھی یا تابی کی دکان تھی ایک عیسائی آیا سامان خریدنے کے لیے اور جو خریدنے تو اس کو جو خریدنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت بھاؤ باؤ پتا کیا بولے جو ہے بولے ہیں بھاؤ باو کتنے لینے بولے بولا یار ایسا کرو وہ سامنے والی دکان ہے اس سے لکھو اچھا وہ عیسائی دیکھ رہا تھا وہ عیسائی کی دکان تھی وہ مسلمان کی دکان نہیں تھی وہ جس دکان پہ اس کو بھیجی عیسائی کی تھی یا کسی غیر مسلم کی تھی اس دکان پہ بھی بھیجی تھی وہ دکان اس اس سے جا کے لے لیا. لے لے لی ہے نے کہا یار عام طور مذاہب کے اندر تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے یہ کیسے بھیجے گا کسی دوسرے دوسر مذہب والے کی دکان پہ تو کبھی نہیں بھیجنا چاہیے سولن تو اس نے کہا کہ میں نے جو تو اس سے لے لیے لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے بعد بھیجا کیوں مجھے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی کوئی بگڑی نہیں ہوئی ہے اور میں نے کہا اس کی بھی کچھ بگڑی ہو جائے یہ بھی کچھ گھر لے جائے اس لیے میں نے اس کے پاس بھیجا تھا کہ جو تو میں نے اس سے لے لیے اب کلمہ تم بول مجھے پڑھا دو بے شمار لوگ اس طریقے سے مسلمان مسلمانوں عمر بن عبد العزیز کے دور میں بخارا سمرکند کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں پہ مہلت نہیں دی گئی واقعی پہلے چھ سنا چکا ہوں میں یہاں پہ مہولت نہیں دی گئی وہ مہلت دی جاتی ہے چند دن سوچنے کی مہلت نہیں دی گئی مسلمانوں نے حملہ کر دیا وہاں سے قاصد آئے عظمر بالعبد العزیز کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہیں عدم اس کو خط لکھ کے دی. مختصر کر کے سنا رہا ہوں واپس گیا واپس جا کے اس نے امیر کو کہا کہ بھائی یہ آپ کے امیر المومنین کا حکم ہے کہ علاقے خالی کر دو فوراً رات ہونے سے پہلے پہلے یہ جس وقت ملے اس کے بعد تمہارے پاس چار گھنٹے کی اجازت ہے گھنٹے کے اندر اندر علاقہ خالی ہونا چاہیے تو مسلمان اور امیر نے اعلان کر دیا کہ جتنے علاقے جہاں جہاں تم نے پڑاؤ ڈالا ہے سارے علاقے واپس خالی کرو ان لوگوں کو واپس. مسلمان کچھ شہر سے باہر نکلے تھے تو شہر والے پورا قافلہ بنا کے کھڑے ہو گئے کہ خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ کے مجھاو. ہم تمہارا دین بھی قبول کرتے ہیں اور تمہاری بادشاہ بھی قبول کرتے <تصفح> پورے پورے شہر اس طریقے سے مسلمان ہوئے صرف کے اخلاق دیکھ اور آج وہی مسلمان جن کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے آج ان کے گھر والے ان سے تنگ ہیں. ان کے بچے ان سے تنگ ہیں ان کے بھائی ان سے تنگ ہیں ان کی بیویاں ان سے تنگ ہیں ہے نہیں ایسا اپنے گربانوں میں جا کے دیکھ لیں یہ ہم نے جنازہ نکال دیا معاملات اور معاشرت کا ابھی ابھی کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے دو تین یہ شاہ عبداللہ کا جب انتقال ہوا شاہ سلمان سے پہلے شاہد اللہ نا شاہ اللہ کے انتقال پہ دو سو سے زائد چینی انجینئر جو وہاں پہ مکہ ٹرین کے اندر کام کر رہے تھے وہ مسلمان ہوئے کیا دیکھ کے مسلمان ہوئے شاہ عبد دنیا کے مطلب کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ بادشاہوں میں آتا تھا اور اربوں روپے روزیال کی مالیات اور پتہ نہیں پانچ ہزار ڈالر ریال جو ہے نا وہ اس کی وہ بنتے ہیں اس کا انتقال ہوا تو عربوں کے اندر بہرحال یہ وہ بہت سادگی ہے کی ہمارے یہاں تو پھر بھی کی چادر چڑھانا یہ وہ کچھ کچھ نہ رسوم آتے. عربوں میں تو بالکل نہیں میت بھی بالکل سادہ طریقے سے لے کے جاتے ہیں دیکھا یار ان کے یہاں مرنا اتنا آسان ہے اچھا چائنیز میں تو بعض قبائلوں کے اندر تو وہ باقاعدہ وہ قبرستان بکتا ہے اور چائنیز کے ان قبائل کے قبرستان ملائیشیا میں ہے اور ایک قبر کی قیمت پانچ کروڑ روپے ہے بھیجتی قبرستان ہے ان کا وہ وہ سمجھتے ہیں اس میں جو چلے آئے گا جنت میں جائے گا لوگ پوری زندگی اس کے لئے پیسے جوڑتے ہیں اور بڑا خوبصورت سا بنایا مفتی تاریخ صاحب جب ملائشیا گئے تھے تو وہ باقاعدہ وہ دکھایا بھی تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے قبرستان بنایا بھائی وہ <تصف> قبر کے ساتھ کھانے پینے کے ارینجمنٹ وغیرہ وہ جیسے ہماری انہوں نے بنایا ہوا نا اس لیکن یہ تو کم ہے وہ بہت عالیشان قسم کو بنایا گیا یہ اتنے بڑا بادشاہ کہ آخری رسومات ایسے ہو رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سنت کے مطابق شادی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کر کے دیکھیں پیارو اگر ہندوستان کے مسلمان صرف ایک شادی کی سنت پہ عمل کر لیتے ہیں نا تو خدا کی قسم ہزاروں ہندو مسلمان ہو ہیں صرف شادیاں دیکھ کے مسلمانوں کے لیکن ہمارے مسلمان تو ان سے بھی آگے افسوس کی بات یہ. کچھ پرانی بات ہے فیروز من صاحب بتانے لگے کہ انڈیا سے ایک شادی آیا ہے اس شادی کارڈ کے اندر بارہ شادی کارڈ ہیں اور یہ میں آج سے کم سے کم بھی چھ سال یا سات سال پرانی بات بتا رہا ہوں اس وقت کہنے لگے کہ کارڈ کی قیمت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سو روپے ہے اور بارہ کارڈ کا مطلب ہے بارہ الگ الگ تقریبیں مایو مہندی بارات فلاں ڈاک پتہ نہیں کون کون سی رسموں کی کارڈ ہے تو وہ تو ہندوؤں سے بھی آگے نکل رہے ہیں اور دبا کے خرچے کر رہے ہیں یعنی وہاں لوگوں نے جس طریقے سے پریشان ہو کے اپنی بیٹیاں جلا دیتے ہیں کہ جہیزیں دے پا رہے ہیں. وہاں اگر مسلمان اس سنت کو زندہ کر دیتے تو کتنے لوگ تو صرف اس سنت کی, کی آسانی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے یار اسلام میں اتنی آسانی ہے لیکن کون کرے گا ان سب باتوں پہ عمل تو اس لیے اللہ نے کہا کہ عظیم صورتیں دیکھو یہ معاشرت کے معاملات اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو دین بھی برباد ہوگا اور دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور ہو رہی ہے آج برباد ہے ہر گھر میں جھگڑے ہر بندہ پریشان بندہ اس میں کیوں پریشان ہے معاشرت اور اخلاق کا دین سیکھا ہی نہیں معاملات کا اور معاشرت کا دین سیکھا ہی نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين ام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهدي الذي هديتنا له دونك رحمن انك الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بضلالتك اللهم انصرناصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم وجنبه واخذ من خذ دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بنا عداد النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمته